بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد رب الرحمن الرحیم، مالک الدین، اللہ بلعلّمین الرّم الرحم علّمدین واشد اللّہ الَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََد الشري وشدد النحمدن الله صَوۃ اللّہ وسلم وصحابى و منحت بحدى وسطنبى سنتى اما بعد آج کا جو ہمارا مودد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ مخلوق ہے یہ قفری ابدات ہے قرآن اللہ رب العامین کا کلام ہے اللہ رب العالمین نے اسے ابن نبی پر نازل فرمایا جب امین کے ذریعے لہذا اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ مخلوق ہے یہ کفری عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں اہل سنت الجماعت یعنی جو حقیقی اہل سنت الجماعت ہیں صلب صالحین کے عقیدے اور نحج پر چلنے والے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے انہوں نے قرآن کے بارے میں جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ قرآن جیسا کہ وہاں تحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مشہور کتاب عقید تحویہ کے اندر کہ ان القرآن کلام اللہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے من بدا بلا کیفیت ان قولا اور اللہ ہی سے اس کی شروعات ہوئی ہے اور اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے یعنی اللہ رب العالمین اس کو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ لیکن اس قول اور کلام کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں وہ انضل ہو اللہ رسول وَحْيًا اور اس قرآن کو اس کلام کو اپنے رسول پر وہی کے ذریعے نازر فرمایا وہ صد المومنون الادا علی کا حقہ اور مومنوں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ برحق ہے اور حقیقت ہے وہ ائی قنو انہ کلام اللّہ اور انہوں نے یقین کیا کہ کی حقیقت میں حقیقی طور پر اللہ لا رب العالمین کا کلام ہے لئی سب وہ مخلوق نہیں ہے کہ کلام البریہ جیسے اور مخلوق کا کلام ہوتا ہے فمن سم اہ فضا اما البشر فقد کفر جس نے اسے سنا اور یہ گمان کیا کہ وہ انسان کا کلام ہے اس نے اللہ رب العالمی اس نے کفر کیا اور یہاں کفر اس مراد بڑا کفر ہے کفر اکبر ہے اس طریقے سے اپنے قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امین کلام اللہ سبحان العظیم کہ اللہ رب العامن کے کلام میں سے پرانے عظیم ہے وہ کتاب اللہ المبین اور وہ اللہ رب العامین کی مبین واضح کتاب ہے وہ حب المتین اور اللہ العالمین کی مضبوط رسی ہے وہ شراۃ المستقین مستقیم اور اللہ العالمین کا سیدھا راستہ ہے وہ رب العالمین رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے نزلہ اور روح ربین نے اس کو نازل فرمایا على قلب سید المرسلین سید المرسلین یعنی نبی آخر الظما کے دل کے اوپر بلسان لسان عربی مبین واضح عربی زبان میں منزل غیر مخلوق۔ وہ منظر ہے مخلوق نہیں ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جبل امین کے ذریعے سے من یعود اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے شروع ہوا یعنی اللہ رب العلامین نے کلام فرمایا جب امین نے اس کو سنا اور جب امین نے آ کر کے ہمانبی کے دل پر نازل فرمایا وہ اور یہ قرآن اللہ رب العامین کی طرف لوٹ جائے گا لوگوں کے سینوں سے اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا اٹھا لے گا اور جو مذہب میں ہے قرآن جو رہے گا اسے بھی اللہ رب آسمان کی طرف اپنی طرف اٹھا لے گا اس پر اہل سنت اور جماعت کا اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر عقیدہ ہے تو قرآن کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب کا کلام ہے اور اللہ نے اسے فرمایا کلام کیا اللہ کی طرف پڑھ کر کے وہ جائے گا مخلوق نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اسے اپنے نبی پر نازل فرمایا جب امین کے ذریعے سے تیئس سالہ دور میں مختلف اوقات میں اللہ نے اسے نازل فرمایا اور اس کے الفاظ اور معانی سب کے سب معجزہ ہیں اور اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی صورت کے ذریعے سے بھی چیلنج کیا عرب کے لوگوں کو کہ کوئی چھوٹی جیسی صورت بھی پیش کر سکے اور سب عاجز آگے اور کوئی چھوٹی صورت بھی یعنی سب سے چھوٹی صورت جو قرآن کریم کے اندر ہے اس جیسی کوئی صورت بھی لانے سے سب کے سب قاصر رہے اور کوئی نہیں لا سکا تو یہ معجزہ ہے اللہ رب العالمین کا جو قیامت تک باقی رہنے والا اور اس کی تلاوت عبادت ہے نماز میں اس کو پڑھا جاتا ہے اور تواتر کے ذریعے سے بلکہ یعنی ہر زمانے میں لوگوں نے اسے یاد کیا اور ان کے ذریعے سے ہم تک قرآن کریم پہنچا جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے مصحب کے اندر لکھا ہوا ہے اور جس کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور سورہ ناز پر جا کر کے یہ ختم ہو جاتا ہے یہ قرآن ہے جس کے بارے میں ہمارا اور آپ کے اس طریقے سے عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین نے ہم اللہ رب العالمین سے سنا اللہ رب العالمین نے فرمایا اور کلام کیا اور ان سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اس طریقے سے یہ حقیقی ہے اس کے حروف اور معانی سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں صرف حرب اللہ کی طرف سے ہوں معنی نہ ہوں یا معنی اللہ کی طرف سے ہوں اور حروف اللہ کی طرف سے نہ ہوں یہ سب نہیں بلکہ حروف اور معانی سب کے سب اللہ بلامین کی طرف سے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے کلام کی تعبیر ہے وہ کہ عبارت ہے نہیں ایسا نہیں بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے وہ اور اس طریقے سے اللہ رب العامن کے کلام کی حقائق بھی نہیں ہے بلکہ حقیقی طور پر اللہ رب کا کلام ہے تو یہ منہو بدا کا مطلب ہے کہ قرآن اللہ رب نے پڑھ کر کے اللہ رب العلامین نے فرمایا اور جبل امین نے اس کو سنا اور ہمارے اللہ رب العامین نے اس کو کلام کیا یہ اس کا معنی ہوتا ہے منہ بدا کا جو اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے تو یہ اس پر اجما ہے اہل سنت الجماعت کا کہ قرآن اللہ ابرامین کا کلام مخلوق نہیں ہے کیونکہ مخلوق ماننے میں اللہ رب العالمین کی تمام صفات کا گویا کہ انکار ہو جاتا ہے اور یہ کہ قرآن معجزہ ہے یہ بھی اس کا انکار ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کتاب کتاب اللہ پر عمل یہ بھی باطل ہو جاتا ہے اور یہ انکار ہو جاتا ہے کہ اللہ ابراہین کا کلام ہے اس لیے اس کے بہت زیادہ برے اثرات واقع ہوتے ہیں لہذا اس پر سب کا عقیدہ ہے اور اس طریقے سے تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ اللہ ابرامن کا کلام مخلوق نہیں ہے اور اگر کوئی اسے مخلوق مانتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے اور بڑا کفر ہے یہ, یہ بڑا کفر ہے اور یہ عقیدہ اور یہ فتنہ کہ قرآن مخلوق ہے یہ بعد میں شروع ہوا خلافت عباسیہ میں کہ دورِ خلافت میں اور معمون کہ آخری اس نے بیس سال خلافت کی مامون نے تو اس کا جو آخری سال تھا سن دو سو اٹھارہ اس کے اندر یہ فتنہ گڑھا گیا اور اس طریقے سے اس کا جو سرگنا تھا سردار تھا ابن ابی داود نامی شخص تھا جس نے اس فتنے کو گڑھا اور جو معتضلہ اور اس طریقے سے جو عقل پرست لوگ تھے ان سب کا سردار تھا ابن ابی داؤد اور یہ عقیدہ گڑھا کہ قرآن مخلوق ہے اللہ لامن کا کلام نہیں ہے اور اس کے اس عقیدے کو لیا معمون نے اس نے ایک سو اٹھان بے ہجری سے لے کر کے دو سو اٹھارہ تک اس نے خلافت حکومت کی آخری سال اس عقیدے کو گڑھا گیا اور اس کے بعد اس کا بھائی جو بنتا ہے المعتصم اس نے دو سو اٹھارہ سے دو ستائیس تک خلافت کی نو سال تک اس کے دور میں بھی یہ مسئلہ چلتا رہا اور اس کے بعد الواسق خلیف آیا جس نے پانچ سال تک حکومت کی دو سو ستائیس ہجری سے لے کر کے دو سو بتیس تک ٹوٹل پندرہ سال تک یہ فتنا چلتا رہا اور اس فتنے میں مم احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ ایک پہاڑ کی طریقے سے کھڑے رہے اور یہ کہتے رہے کہ قرآن اللہ رب العامن کلام ہے اللہ حرب مخلوق نہیں ہے اس پر جمع رہے انہیں سزا دی گئی جیل میں ڈالا گیا اور بہت سارے مسلمانوں کا قتل بھی کیا گیا علما کو بھی قتل کیا گیا جن علماء یہ نہیں مانا کہ قرآن مخلوق ہے انہیں قتل بھی کر دیا گیا اور اس کے تعذیب اور آذاب دینے کا اور لوگوں کو تکلیف دینے کا سلسلہ جاری رہا تقریباً پندرہ سالوں تک یہ چلتا رہا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین ان کو تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائ خیر عطا فرمائے اور ان کی قبر کو اللہ تعالی نور سے منور کرے کیوں اس عقیدے پر قائم رہے کہ قرآن اللہ رب العلم کلام ہے اور قرآن مخلوق نہیں ہے کیونکہ قرآن کو مخلوق ماننا یہ کفر ہے بڑا کفر ہے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے گویا کہ اللہ بامن کے اللہ ربامن کی ذات میں مخلوق کا حصہ ہے اور اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں رہ گیا اللہ کے احکام نہیں رہ گئے یہ انسان کا کلام ہو گیا تو اس طریقے سے یہ کفر ہے جو بہت بڑا کفر ہے اس لیے جو اس بات کا قائل ہو کہ قرآن مخلوق ہے وہ اس نے بڑا کفر کیا اور یہ کفریہ امید اور آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے پہ نبی پر قرآن کریم کو نازر فرمایا اس دور سے لے کر کے سن ایک سو اٹھانوے ہجری تک کوئی اس بات کا یا دو سو اٹھارہ ہجری تک کوئی اس بات کا قائل نہیں تھا کہ قرآن مخلوق نہ بلکہ اس سے پہلے بھی جو اللہ رب العالمین نے کتابیں بھیجی اپنا کلام دنیا کے اندر نازر فرمایا اس کے بارے میں بھی کوئی عقیدہ ایسا نہیں تھا لوگوں کا یہ عقیدہ گڑھا گیا سن دو ہجری کے اندر جو معتضلہ اور عقل پرستوں کیا جو سردار تھے ابنبی داود کے ذریعے سے اور اس کے بعد لوگوں سے اور علماء سے کہہوانا شروع کیا گیا اور علماء کی آزمائش کی گئی اور بڑا فتنہ پندرہ سال تک چلتا رہا لیکن امام احمد الحمبر رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر قائم رہے کہ نہیں اللہ ابلامن کا کلام ہے لہٰذا عقیدہ رکھنا کہ قرآن مخلوق ہے یہ کفریہ بدات ایک نئی چیز دین اسلام کے اندر اس سے پہلے عقیدہ نہیں تھا صحابہ اور سلب سے اور تعبین دور میں یہ سن دو سو اٹھارہ اجلی کے اندر اس عقیدے اور اس غلط عقیدے کو گڑھا گیا آج بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے فرقے جس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے انہیں میں سے معتضلہ معتضلا نام سے تو کوئی فرقہ نہیں ہے لیکن معتضہ کے سارے عقائد آج بہت سارے فرقوں کے اندر پائے جاتے ہیں کیا پائے جاتے ہیں عشاعرہ اور ماترودیا کے ان کے عقیدے پائے جاتے ہیں خوارص یہاں پائے جاتے ہیں تو اس جو بھی سلب صارحین کے عقیدے اور مناحذ سے ہٹے ہوئے ہیں ان لوگوں کے اندر ان کے سارے عقائد ان کے سارے اخبار ان کی ساری باتیں آج پائی جاتی اگرچہ اس نام سے نہیں ہے اور اگر کسی کو ہم متضلاع کہہ سکتے ہیں تو اقل پرستوں کو جو آج ہر چیز کو اپنی عقل پر تولتے ہیں اور جو عقل میں سما جائے اسے مانتے ہیں اور عقل میں نہ سمائے اس کو نہیں مانتے اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ اللہ کے حدیث سے اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی عقل کے اندر یہ چیز آ گئی ہے جی ہاں تو یہ عقل پرست نہیں کہا جا سکتا ہے الغرض معتضرہ کے سارے عقیدے آج بہت سارے فرقوں کے اندر پائے جاتے ہیں تو ایک تو معتضلاع کا عقیدہ عقل پرستوں کا عقیدہ قرآن مخلوق ہے جہمیہ ان کا عقیدہ جہمیہ انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے اسماع اور صفات سب کا انکار کر دیا تھا اور معتضلہ انہیں کہتے ہیں جو اللہ کے اسماع کا اقرار تو کیا لیکن تمام شفات کا انکار کر دیا وہ معتضلا عقل پرست ان کا بھی عقیدہ تھا ان لوگوں کا کہ قرآن مخلوق ہے ایسی خوارج کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے خوارج کے نام سے تو نہیں ہیں لیکن عبادیہ کے نام سے باقاعدہ عمان کے اندر فرقہ پایا جاتا ہے اور باقاعدہ یہ حکومت میں ہیں انہیں کی حکومت ہے اور باقاعدہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مخلوق ہے اور اس طریقے سے ابو الحسن عشری نے اپنی کتاب و مقالات کے اندر لکھا ہے کہ وہ الخوارج جو جمیع یعنی قلون بخلط القرآن تمام خوارج کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے اس طریقے سے ابن و جمع ایک البادی یعنی عبادی سے تعلق رکھنے والا مقدم توحید, توحید کی کتاب مقدم توحید کے نام سے اس کے اندر لکھتا ہے ولی سمن منقال ان قرآن غیر مخلوق ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے یہ صفحہ نمبر انیس میں اس نے بات کہی اس طریقے سے الحارسی عبادی یہ کہتا ہے قرآن کے تعلق سے کہ معتقدن المحقین فائند المحقین مل عبادیہ ان مخلوقن اضلاع تخل الشیا اما انتقن اخالقن و مخلوقن وہ کہتا ہے کہ جو عبادیہ ہے محققین جو ان کے والما ہے کے ان کے یہاں یہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے تو یہ عبادی جو فرقہ ہے خوارش کا ان کا بھی کہنا ہے کہ قرآن مخلوق ہے اس طریقے سے روافذ روافظ کے تعلق سے تین باتیں ہیں کچھ لوگوں نے تصراحت کے ساتھ لکھا کہ قرآن مخلوق ہے اور اسی کے کہنے والے زیادہ ہیں خوار روافظ کے اندر یعنی شیعہ امامیہ اسنا اشریہ جو بارہ اماموں کے قائل ہے ان کے یہاں اسی یہی قول زیادہ راجے ہے یا یعنی اسی اس کے کہنے والے زیادہ لوگ ہیں کہ قرآن مخلوق ہے ان کے ہاں ایک بڑے عالم ہیں علی القرانی انہیں سماعت الشع کہتے ہو کہتا ہے کہ ان کی نہیں وہ نہیں بلکہ اشریف المرتضی مرتضی وہ کہتا ہے انل امامیہ تفق المعتضلافی امور کی امامیہ جو ہے معتضلاء کے ساتھ بہت سارے امور میں اتفاق رکھتے ہیں اور وہ زکر اور اس نے بہت ساری باتیں ذکر کی ان میں سے کہا کہ ان القرآن مخلوق ان کی قرآن مخلوق ہے اس میں امامیہ یعنی روافظ معتضلہ کے ساتھ ہے وہ انَ اللہ اور دنیا ولاف الخرہ اور یہ کی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے دیکھا جائے گا اور نہ ہی آخرت کے اندر اس کا دیدار کیا جائے گا تو یہ کہتا ہے کہ مطلب جو معتضلاء کا قول ہے وہی ہمارا قول ہے کہ روافظ کا کہ قرآن مخلوق ہے اس طریقے سے علی القرونی بھی یہ کہتا ہے کہ ان کلام اللہ کو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یعنی اکثریت اسی بات کی قائل ہے کہ قرآن مخلوق ان کے ہاں دوسرے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مخلوق کہنے سے انکار کرتے ہیں بلکہ اسے محدث کہتے ہیں یہ نہیں کہتے قرآن مخلوق ہیں، یہ کہتے قرآن محدث ہے نئی چیز ہے جیسے علی قرآن کہتا ہے کہ ان کلام اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ مخلوق للہ تعالی اور وہ اللہ تعالی کے مخلوق بھی ہے یعنی کلام اللہ بھی مانتے مخلوق مانتے ہیں. وقد ابرا علما اونا بھی ان محدث ہمارے علماء نے تعبیر کی کہ وہ محدث ہے ولم ابر انُ مخلوق انہوں نے یہ تعبیر نہیں اپنائی کہ وہ مخلوق ہے بے تر کا ظروف لیکن لاکان واحد یعنی جو ظروف ہیں جو حالات ہیں ان کی حساسیت کے پیش نظر انہوں نے یہ نہیں کہا قرآن مخلوق ہے لیکن معنی ایک ہی ہے یعنی قرآن کو مخلوق کہیں یا محدث کہیں دونوں کا معنی ایک ہی ہے تو اکثر لوگوں نے تو مخلوق کہا اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ محدث ہے اور ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے کچھ ایسے جس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتے کہتے کہ ہم اس کے اندر نہیں پھلنا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے علماء اور مشائق اور ہمارے علما کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کیا جائے تو گویا کی چار طرح کے لوگ ہیں روافذ کے اندر یہ تفصیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہم عدل کے ساتھ کام لیتے ہیں اور کسی کے بارے میں کوئی قول پیش کرنا ہوتا ہے تو جو ان کا قول ہوتا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کسی پر الزام نہیں لگاتے تو ایک قول تو ان کا یہ ہو گیا کہ قرآن مخلوق ہے ہی اکثر لوگ اسی بات کے قائل ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ محدث ہے محدث ہے اور محدث کا معنی بھی وہی ہے جیسا کہ ان کے عالم علی قرآن نے بیان کیا تیسرا قول یہ کہ لوگ ان کے بارے میں فکوت اختیار کرتے ہیں خاموشی اختیار کرتے ہیں کچھ نہیں کہتے اور کچھ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے لیکن ان لوگوں کا کوئی اعتبار ان کی نہیں ہے اکثریت اسی بات کی قائل ہے کہ قرآن مخلوق ہے یہ روافظ کا عقیدہ تو خوارج اور روافظ جہمیہ معتضلہ اس طریقے سے عشاء کا بھی یہی عقیدہ ہے قرآن کے تعلق سے کہ قرآن مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں ان کا یہ کلام میں نفسی ہے اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ مخلوق ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ سب کے سب کیا ہے مخلوق ہے جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے جس کو تلاوت کرتے ہیں تو اس طریقے سے ان کے بارے ان کے ہاں بھی اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں اگرچہ کچھ لوگوں نے اس بات کے انکار کیا ہے لیکن بہرحال جہمیہ معتضلہ اور خوارج اور اس طریقے سے روافذ اکثریت کے ہاں یہی عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے تو میرے بھائیو یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ مخلوق ہے بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ رب الامن نے اسے نازل فرمایا اور وہ محفوظ ہے قیامت تک محفوظ رہے گا اور اللہ حربام سے آخری دنوں میں قیامت سے پہلے اس کے حروف کو اٹھا لے گا اپنی طرف اور اس طریقے سے جو حفاظ ہوں گے جن کے دلوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں وفات دے دے گا اور اس طریقے سے قرآن اللہ ابامن کی طرف اٹھ کر کے چلا جائے گا تو یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن اللہ ابامن کلام ہے یہی علیہ سنت والجماعت کا صلیب سالین کے عقید و نحذ پر چلنے والے تمام علماء اور محدثین اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور جو ان کے عقیدے کے خلاف ہیں اور ان کے ان کے عقیدے کے خلاف ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نوزب اللہ قرآن مخلوق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں برے عقیدے سے محفوظ رکھے اللہ اقبام الحمد صلب صالحین صحابہ طعبین طب تعبین کے عقیدے اور منہج پر قائم قیامین و جزاکم اللہ خیر و صلی البین محمد و علیہ و صحاب اجمعین میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ پوچھا گیا میں ان کا کلام پیش کرنا بھول گیا ان کا بھی آپ سن لیں اور انشاءاللہ اللہ بعد میں کبھی ان کے اس قول کو اور تفصیل کے ساتھ ہم پیش کریں گے وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا قرآن مخلوق ہے مانا انکار کلام اللہ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانا انکار کر دیا فہدہ کفر العکبر یہ بڑا کفر ہے وہاں قدامق اسی طریقے جس نے یہ کہا کہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھا جائے گا فمن ان کا رویت اللہ فل آخرہ رویت الجن فہض کفر الکبر جس نے آخرت میں اللہ کی رویت کا دیدار کے انکار کیا جنت میں اللہ کے دیدار کے انکار کیا یہ بڑا کفر ہے لأنه قد لَََََََََََََََََََََََََََََََب اللہ رسول اس نے اللہ کی تقدی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیب کی فک اللہ طعفتین و شخص ہر وہ جماعت یا ہر وہ شخص جو یہ کہے ان القرآن مخلوقن کہ قرآن مخلوق ہے فعاد فہاد معنہ ان کلام اللہ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بل ہوا کلام المخلوق الذي تک بہی بلکہ وہ مخلوق کلام ہے کہ مخلوق نے اسے کلام کیا وہ اللہ وسبرب الکلام اور اللہ نے سرات کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے صبح ن تعالیٰ فی قول ہی تعالیٰ اپنے اس قول میں وہی نہ حد المشرقی نے سجا رکھا فعظیل و حتم کلام اللہ اللہ نے کہا حتما کلام اللہ اللہ نے کہا کلام اللہ اور لوگ کہتے ہیں کہ کلام اللہ نہیں ہے اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہید کلام اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی اللہ رب العامین اس کی نسبت اپنی طرف کی یہ اللہ رب العلامین کا کلام ہے اس طریقے سے کہتے ہیں کہ المقصود ان رسول صلی اللّہ علیہ وسلم مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلّم وہ صحابہ اور تمام صحابہ سرر بن القرآن الکلام اللہ یہ تشریح کی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے والقرآن دل على انہو کلام اللہ اور قرآن بھی اس بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے فمن مخلوق گمان کیا مخلوقہ رکھا کہ قرآن مخلوق ہے فقط زعم ام انس کلام اللہ تو اس نے گمان کیا کہ کی اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے فیقون کا فرن وہ اس کی وجہ سے کافر ہو جائے گا مقدم اللہ اللہ تعالی کی تکزیب کرنے والا بولے رسول ہی بول اجماع المسلمین اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی کے اجماع کا تکزیف کرنے والا ہو جائے گا اور وہ گویا کی کافر ہو جائے گا جو اس بات کا عقیدہ رکھے کیونکہ اس پر اجماع ہے قرآن گواہ ہے حدیثیں گواہ ہیں اجماع اس بات پر ہے تمام صحابہ کا صلب صالحین کا بلکہ دو سو اٹھارہ تک کوئی اس بات کا قائل ہی نہیں تھا جو قرون مفضلہ ہے وہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے اور وہاں چیز تھی نہیں کہ قرآن رزب یعنی کی کوئی بات ہی نہیں تھی لہذا اجماع کا انکار ہے اور اجماع کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن مخلوق نہ عدب اللہ کفریہ بیدات ہے کفریہ عقیدہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھ امین وصل اللہ وعلا آلہ جمعین و صلی محمد ولہ علیہ وسحب اجمہ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ